اللہ کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور کیا ہے جسے تم پیتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میٹھا پانی جسے تم پیتے ہو اور اپنی پیاس بجھاتے ہو اسے بادل سے بارش کی شکل میں زمین پر تم برساتے ہو یا ہم جواب ظاہر ہے کہ اسے ہم برساتے ہیں جب تمہیں اس کا اعتراف ہے تو پھر باری تعالی کی وحدانیت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو اور اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ قادر مطلق قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے آیت ستر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو پانی جیسی عظیم نعمت کو تم سے چھین لیتا اسے اتنا کھارا بنا دیتا کہ تم اس کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اتار سکتے اور نہ اس کے ذریعے اپنی زمینوں اور کھیتوں کو سیراب کر سکتے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ وہ ذات برحق اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور اس کی یہ مہربانی بندوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر دم اس کا شکر ادا کرتے رہیں